بس اللہ و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وعلام محمد والمحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلک میں مجھے تمام برادر سامین کو سلامت کرتے ہیں فضائل اہدیت سلسلہ درس جو ہے درس نمبر اٹھتیس اور کتاب سب ان میں سے درس نمبر دو میرکبیل علیہ الرحمٰ کے حدیث مجموعہ حدیث کے الدید کے میں حسن بن نبی طالب کے بارے میں یہ تیسری کتاب ہے کہ جس میں ستر احادیث موجود ہیں جن میں سے پہلا حادیث کا ترجمہ بھگو تک پہنچایا تھا وہ یہ دوسری حادیث ہے اس کو ترجمہ پہنچا رہا ہوں یہ حدیث جو ہے جاوید بن عبد اللہ انصاری سے رواج کرتے ہیں کالق الر رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی السلام کے بارے میں کہ ان اللہ یوبا علی ابنیابی طالب کل یوم علاملکت المقرمی فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یو ہی فخر کرتا ہے مباحت کرتا ہے ہاں جی بیالی علیب ناب طالب پر کل یومن ہر روز علملکت المکربی اللہ کے مغرب فرشتوں پر اللہ کے مغرب فرشتوں کے حضور میں اللہ تعالیٰ جو ہے علیب نب طالب پہ فخر کرتے ہیں دیکھو یہ انسان اللہ کا بندہ ہے تم لوگ فرشتے ہو لیکن اس کی تقوی اس کے ایمان اس کی معرفت اس کی عبادت بندگی دین کے ساتھ خلوص پیارے نبی کے ساتھ خلوص اللہ کی معرفت ان تمام چیزوں پہلے علی کی جو کمالات ہیں چونکہ علیہ السلام جو ہے یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کامل ترین حسین محمد و و خیر البشر کا مزاق ہے تو اس وجہ سے جو ہے ملائکۂ مقررین پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے حتیٰ یقول یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے بخن بخن مبارک و مبارک و ہنی اللہ کا یا, یا علی یا علی تیرل مبارک ہو ہاں جی تیرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مبارکبادی تیرے اللہ سمجھتے بخن بخن حنی اللہ کا یا, یا علی علی مبارک و مبارک ہو اکیلے بہت ہاں جی خوشگوار ہو ہر چیز آپ کے لیے فرما کے اللہ تعالیٰ پیارے اللہ کی پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام پہ ہاں جی مبارکباد پیش کریں علیہ السلام کو تاہنیت پیش کریں اور علیہ السلام پہ فرشتوں پر مباحت کریں فخر کر لیں تو نگر سوچے کہ علیہ السلام کا اللہ کے درگاہ میں کتنا مقام و منزلہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مقرب فرستوں پر بھی علیہ السلام جی علیہ السلام پر مباد کرتا ہے فخر کرتا ہے اور مبارک و مبارک و فرستوں کی محفل میں اللہ علی کے بارے میں فرماتا ہے حدیث نمبر دو ہے کتاب سابین میں سے حدیث نمبر تین کا بھی مستج کرا دوں یہ رواج حدیث نمبر تین جو ان انس بن مالک عنہ سے رواج ہیں قال فرمۃ لسلمان ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ من وسیع ہو کہ آپ کا وسیع کون ہے آپ کے بعد آپ کا جینشین آپ کا وسیع آپ کا خلیفہ آپ کے بعد امام امت کون ہے تو فصال ہو تو سلمان فارسی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ وسیع کے بارے میں فقالہ اور فرمایا ہاں جی فقالہ تو پیارے نبی نے فرمایا یا سلمان اے سلمان وسیع یہ میرا وسیع و وارث میرا وارث و مغدی دینی اور میرے قرضوں کو میرے بعد ادا کرنے والا و منجز و وعد اور میرے جتنے بھی وعدے ہیں میرے بعد ان کو پورا کرنے والا ان تمام منصب پر فائد شہد علی ببنبی طالب علی ببنبی طالب سلم اللہ علیہ علیہ ہے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھو پیسن جو ہے صاف الفاظ میں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے میرا وسیع میرا جانشین میرا خلیفہ میرے بعد امت کا امام علی ابن ابلاب طالب ہی ہے اور وہی میرا والد ہے میرے قرضوں کو پورا کرنے والا میرے وعدوں کو میرے بعد جو ہے پورا کرنے والا ہے تو ایزا نگر میں ان تمام حادیث کو ہم پڑھتے ہیں میں بابر لوگوں کو بتا رہا ہوں ان حدیث کو اس سے پہلے جو حدیث پر آباد بھی ان سب کا محور پھر یہی ہے کہ امت کو پیارے نبی جو ہے اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے بعد ہاں جی ایک تو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے خطاب حدا ہدایت ہے جو سراپا ہدایت ہے دوسرا اس قرآن کی حقیقی مفسر اس قرآن کی حقیقی مبین اور اس قرآن کی حقیقی وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا حقیقی وارث اور آپ کا خلیفہ اور جانشین اور سر چشمہ ہدایت منبع ہدایت ہاں جی اور اسمت اس کا امام اور ہادی و مہتی سفن نجات اور اور جو چراغ ہدایت عداط کے عالم یہ سب علیہ السلام اور آپ کے بعد جو علمت علیہ السلام ہیں یہی ہستیاں ہیں اس بات کو امت کو آپ بار بار انہیں حادیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں تو ہمیں کسی قسم انہی عادیت کے شک شعبہ کے ان حادیث کو پڑھنے کے بعد گنجائش باقی نہیں رہتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں پروا دکھا رہا ہوں ہم سب کو محمد عالم محمد علیہ صلی اللہ کی صحیح معرفت ہمیں کہ عطا فرمائے حسن علی نو طالب اور آپ کے بعد جو باقی اہل بیت ان کی صحیح معرفت ہو کر ان کے تعلیمات کو جان کر ان کے سیرت و کردار سے ہمیں جو ہے من کی صحیح معرفت ہو کر ہاں جی اے اللہ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے محمد علی محمد کے سچا محب بننے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو آمین حرما آمینال